اہم اقدامات مجاہدین کی تمام تنظیمیں عام مسلمان جاں بازو پر مشتمل ایک ایسی فورس بنائیں جو ہر طرح کی تربیت سے مالا مال ہو اور ان باصفات اور باصلاحیت افراد پر مشتمل ہو جو مجاہد بھی ہوں دائی بھی ہوں ذہانت و فطانت سے بھی مالا مال ہوں راز کو راز رکھ سکتے ہوں اور اپنے مقصد اور نظریے کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہوں امت مسلمہ بانج نہیں ہوئی اس میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے لیکن اگر ایسے افراد زیادہ نہ بھی ہوں تو تھوڑے بھی کافی ہیں مگر ان کی تربیت بہت پختہ ہونی چاہیے تمام مجاہد تنظیمیں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ان ہندؤں کو جو مختلف اسلامی ممالک میں کام کر رہے ہیں بے دخل کرنے کی کوشش کریں مجاہد تنظیمیں وقتی جذبات کے پیش نظر اپنی عسکری صلاحیتوں کو اپنے ملک یا کسی خاص نقطے پر ضائع کرنے کی سختی سے حوصلہ شکنی کریں اس وقت اس طاقت کا استعمال صرف بیرونی کفیہ طاقتوں کی عسکری قوت توڑنے اور ان کی سیاست کو دھرم بھرم کرنے میں ہونا چاہیے اور اس کی کوشش کی جائے کہ اسلامی عسکریت پسندوں کی دھاک کافر قوتوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اپنے باصلاحیت افراد کو کشمیر اور جموں اور دیگر علاقوں میں زیادہ تعداد میں بھیجا جائے تاکہ تحریک سازشوں سے بچی رہے اور دشمن کو سخت نقصان پہنچایا جا سکے اور حالات پر کڑی نظر رکھ کر مجاہدین کی صفوں کو اختلاف و انتشار سے بچایا جا سکے اور مصیبت زدہ مسلمانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جا سکے تاکہ وہ تحریک سے بدزن نہ ہوں اور ان عناصر کی حوصلہ شکنی کی جا سکے جو عوام کو تنگ کرنے کے در پہ ہیں مسلمانوں میں عمومی طور پر اور نوجوان طلبہ اور ریٹائرڈ فوجیوں میں خصوصی طور پر جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں دینی مدارس ہوں یا اسکول اور کالج ہر جگہ پڑھنے والے بچے مسلمانوں کی اولاد اور مسلمانوں کا مستقبل ہیں اس لیے ان پر بھرپور محنت کی جائے انہیں اسلام کا شیدائی اور غازی بنانے کے لیے رات دن ایک کیے جائیں ہر علاقے میں موجود ریٹائرڈ فوجیوں کو جہاد کی دعوت دی جائے اور انہیں اس میدان میں لایا جائے جس میدان کے وہ دھنی تھے اور انہیں جہاد کی اہمیت اور فضائل سے آگاہ کرنے کے لیے اجتماعی اور انفرادی محنت کی جائے تمام تنظیمیں اپنی مالی حالت کو مستحکم کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر غور و فکر کریں جہاد بغیر اسباب جہاد کے نہیں ہو سکتا اور عمومی طور پر مسلمانوں میں جہاد پر خرچ کرنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی بدقسمتی ہے بہرحال اس مشکل کا باب کیا جا سکتا ہے مجاہدین تنظیمیں اپنے تھوڑے بہت اموال کو جمع کر کے مستقل آمدنی کے ذرائع پیدا کریں تاکہ تنظیموں کے قیمتی افراد کی زندگیاں صرف اموال جمع کرنے پر ہی خرچ نہ ہو جائیں اگرچہ اس میں ان کو تو پورا ثواب ملتا ہے مگر اس میں جہاد کا نقصان ہے اموال کے خرچ میں کفایت شعری سے کام لیا جائے اور تنظیمی تشہیر پر اموال خرچ کرنے کی بجائے عسکری قوت بڑھانے اور مسلمانوں میں دعوت جہاد کو عام کر کے انہیں عسکری محاذوں تک پہنچانے کے لیے زیادہ تر اموال خرچ کیے جائیں ان شاء اللہ جیسے جیسے کام بڑھے گا اور افراد بڑھیں گے تنظیمی تعارف خود بخود بڑھتا چلا جائے گا مجاہدین اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے چنانچہ اسی سوچ کے تحت اپنے اقدامات کریں تنظیمیں اپنے ریکارڈ میں ان نوجوانوں کو تلاش کریں جو جہاد سیکھ کر پھر بیٹھ گئے ہیں ان نوجوانوں سے رابطہ کر کے انہیں دوبارہ جہاد کی محنت میں جوڑا جائے پوری دنیا میں مجاہدین کے باہمی تعلقات قابل رشک حد تک مضبوط ہونے چاہیے اور یہ سب تنظیمیں خواہ کشمیر میں کام کر رہی ہوں یا تاجکستان فلسطین میں مصروف جہاد ہوں یا الجزائر اور فلپائن میں ان سب کا باہمی رابطہ مضبوط اور تعلق مثالی ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ یہ اتحاد کفر کے لیے بہت بڑی چوٹ ثابت ہوگا ہر تنظیم اپنے میں سے بعض افراد کی صرف یہی ذمہ داری لگائے کہ ان کا کام دنیا بھر میں چلنے والی اسلامی تحریکوں سے رابطہ کرنا ہے اور ان کے حالات و نظریات اور ان کی مشکلات کو معلوم کرنا ہے اس طرح سے یہ تمام منتشر قوتیں ایک اجتماعیت محسوس کریں گی بعض میں کوئی کمی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے اہل علم نہایت خوش اسلوبی سے تنظیموں کی اصلاح کرتے ہیں اور وقت پڑنے پر یہ تنظیمیں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گی اگر یورپ کے ممالک اپنی تجارت کی خاطر متحدہ اقتصادی کمیٹی بنا سکتے ہیں اور علاقائی تعاون کی تنظیمیں وجود میں آ سکتی ہیں تو اسلامی تحریکیں کیوں اپنا ایک مستقل پلیٹ فارم نہیں بنا سکتی یقیناً متحدہ پلیٹ فارم بن سکتا ہے اور انشاءاللہ اللہ بنے گا اور اس سے امت مسلمہ کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا اور مجاہدین کے ان حقوق کا بھی تحفظ کیا جا سکے گا جو ہر وقت پہ عمال کیے جاتے ہیں اور ان تنظیموں کو بھی بچایا جا سکے گا جن کو ختم کرنے کے لیے کافر طاقتیں مصروف عمل ہیں یہ چند گزارشات بطور متن مطلب ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک کی اپنی تفصیل ہے اور بعض چیزوں کو تو اشارتاً ذکر کیا گیا ہے اللہ رب العزت تمام مجاہد تنظیموں کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے دین کی عظمت و سربلندی کے لیے قبول فرمائے آمین و المستعان المستعین و سن تحریر انیس سو ترانوے